والحقبت للمتقين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك في القران المجيد والفرقان الحديث بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يعذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعدلهم عذاب مهينا صدق الله مولانا العظیم وصداك رسول النبي الكريم الرف ظهيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنه بالقرآن ونجنا من النار بالقران قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبر وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي یا یازین من وسلو علیہ وسلم تسلیم تمام حمد وصناب تعریف و توصیف اللہ جل مجتو الکریم کی ذات بابرکات کے لیے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 والیے کون مکان سیاہ لامکاں سید جان سرورے لالا رخاں نی رے تاباں سر نشین مہبشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تمائے دوراں سر خیل زہرا جمالاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعس تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیرر بتحا راز ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم احمدی مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محترم محتشم سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس وقت پوری دنیا کے جو معروضی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں پیغمبر حسن و امن سرور سروراں سید ان جان حضو ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ وآلہ توہین و تنقیس پر مشتمل خاک فلمیں مضامین اور بہت کچھ مغرب کے ایار اور مکار جس ڈٹائی کے ساتھ جس بے شرمی کے ساتھ اور جس بے حیائی کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے ایک ارب ساٹھ کروڑ انسانوں کے کلیجے اس وقت چھلنی ہیں اور زندگی کی ایک ایک سانس اس وقت عذاب بنی ہوئی ہے بدقسمتی سے ہمارے حکمران بے غیرت ہیں اور کوئی توانا پیغام مغرب کو ان اشروں میں ان کئی سالوں میں انہیں نہیں دیا گیا ورنہ ان بزدلوں میں یہ ہمت کب تھی کہ ہمارے آقا و مولا کی توہین کرتے یہ ہماری بزدلی نے ہماری کمزوری نے اور ہمارے حکمرانوں کی بے حصی نے ان کو یہاں تک پہنچایا ہے ہم تاریخ کے کمزور دور میں بھی دیکھتے ہیں جب سلطنت عثمانیہ کا کمزور خلیفہ سلطان عبد الحمید تمام سفیروں کو بلا کر کے انہیں کہتا ہے کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تمہارے ملک میں ایک ایسی فلم کی نمائش ہونے والی ہے جس میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور تنقیص کے پہلو نکلتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کا کل جواب دیں گے تو اگلے دن انہوں نے دربار میں حاضر ہو کر کے کہا کہ اس فلم کے لیے ٹکٹیں تقسیم ہو چکی ہیں اور اس کو روکنا ممکن نہیں ہے تو سلطان عبد الحمید اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑتا ہے اور پھر اپنی کرسی سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے تم کر کے دیکھو یہ تلوار پھر تمہارا فیصلہ کرے گی اور پھر وہ فلم ریلیز نہیں ہو سکی تھی یہ میں آپ کو اسلام کے طاقتور دور کی کہانی نہیں سنا رہا سلطنت عثمانیہ کا کمزور ترین خلیفہ یہ سلطان عبد الحمید کی کہانی ہے یہ ہمارے دور زوال کی کہانی ہے اور ان میں یہ ہمت نہ ہو سکے اور جو ہمارا ماضی ہے وہ تو اس حوالے سے اتنا شاندار ہے ہمارے اسلاف ہمارے بزرگ اور اس دور کے حکمران حضور علیہ السلام کی آبرو کا جس انداز سے پہرہ دیتے رہیں اور اہل علم دے جس بانک پن کے ساتھ اس زمانے میں فتوے دیے تھے ہم بہت کچھ برداشت کرتے آئے ہیں اور بہت معاملات کو ہم جو ہے وہ سہنے کی سکت بھی اپنے اندر پاتے ہیں لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم حضور کی توہین کو برداشت کر لیں ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ اور کائنات کی سب سے بڑی دولت حضور کی آبرو ہے اس کی جو بھی ہمیں قیمت دینا پڑی ہم ہر صورت کے اندر وہ قیمت ادا کر کے ناموس رسالت کا پہرا دیں گے انشاءاللہ اور دنیا نے دیکھ لیا ہے ہم اتنے کمزور نہیں ہیں شاید انہوں نے حکمرانوں کے چہروں سے عوام کے چہروں کو دیکھنے کی کوشش کی تھی لیکن ایسا نہیں ہے جن کے مفادات مغرب سے وابستہ ہیں اور جن کے پیسے مغرب کے بینکوں میں ہیں اور جن کی عیاشیوں پر مشتمل ویڈیو ان کے پاس موجود ہیں وہ تو بزدل کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتے اور جنہوں نے اپنی زندگی کا سودا ہی بازار محمد میں کیا ہے تو پھر انہیں کوئی ڈر اور کوئی بات اور کوئی خوف نہیں ہے اور وہ حضور کے نام پہ سب کچھ لٹانے کے لیے ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں کوئی ان کے ساتھ چلے یا نہ چلے لاہور کے اندر پرسوں درس قرآن کے بعد میں ایک دوسری جگہ درس قرآن پہ جا رہا تھا تو میں نے ایک تنگ گلی میں دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص تھا جس کی عمر کوئی اسی سال کے قریب ہوگی اس کا حلیہ بھی نہیں بتا رہا تھا کہ وہ کوئی مذہبی شخص ہے اس کی وضاقتہ بھی ایسی تھی اور اس کا لباس بھی کچھ ایسا تھا لیکن اپنے دس یا بارہ سال کے پوتے کو اس نے بٹھایا تھا موٹر سائیکل پہ اور پیچھے خود بیٹھا ہوا تھا اور ہاتھ میں پلے کارڈ اٹھایا ہوا تھا اس اوپر لکھا تھا کالی کملی والے تم پہ لاکھوں سلام <تصفح> اور وہ گلیوں میں گھومتا تھا اور اس کی آنکھوں میں جو آنسو اور چمک تھی وہ بتا رہی تھی اور مغرب کو پیغام دے رہی تھی کہ ہم گناگار ضرور ہو سکتے ہیں محمد عربی کی چوکھٹ کے قدار نہیں ہو سکتے ہیں ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ حضور علیہ سلاۃ والسلام کی آبرو پہ قربانی دینا ہے اور یہ ہماری زندگی کی سہادت مندی ہے امام مالک نے کہا تھا کہ دو ہی چیزیں ہیں دنیا کے اوپر یا آشقان رسول زندہ رہیں یا گستاخان رسول زندہ رہیں دونوں ایک ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اس بات کا اعلان کریں اور پوری امت سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے اور امت کا ایک ایک بچہ غازی علم شہید بن جائے غازی عامر چیمہ بن جائے مغرب کی وادیاں بھی گونج جٹھے اور مشرق کے دیواروں در بھی گونج اٹھے اور ادھر ہی کان لگائے میرے محمد ربی کے قصیدے ہی سنائی دیں کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے نام پہ قربان کرنے کا ہم عزم کریں اور پھر اس کی جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے ہمارے لیے جو ہے وہ بالکل ادنا قیمت ہے میرے امام نے کہا تھا آج بھی بریلی کی گلیوں سے صدا آتی ہے کروں نام پہ جان فدا نہ ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں کہتے حضور میں آپ کے نام پہ جان وار دوں پھر کہا ایک جان کیا میں سارا جہان وار دوں اور پھر کہتے ہیں حضور دو جہان وار کر کے بھی دل نہیں بھرا ہے آپ کی چوکھٹ اتنی اونچی ہے کروڑوں جہان بھی ہوتے تو آپ کے نام پہ نچھاور کر دیے جاتے تو حضور علیہ السلام کی یابرو حضور علیہ سلاۃ اسلام کی عزت اور حضور کی ناموس کا پہرا یہ اہل ایمان کی زندگی ہے اور ان کی زندگی کا ترہ ہے ان کی زندگی کا شیوا اور دستور ہے کتاب رحمت کا مضمون دیکھیے آج آپ کو کئی لوگ بزدلی کی تبلیغ کرتے دکھائی دیں گے مختلف چینلوں پہ بیٹھے ہوئے کمزور باتیں کرنے والے بھی آپ کو دکھائی دیں گے کسی کی بات پہ کان نہ دھریں آئیے دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے ان اللہ اللہ دنیا بن آخرا وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لانت ہے اور آخرت میں بھی لانت لہم ازابم مہینہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے اللہ نے دردناک رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اور آگے چل کے اسی سورہ عذاب میں فرمایا ملعونین وہ لوگ لانتی ہیں یہ قرآن ہے ملعونین اللہ کہہ رہا ہے یہ بد بخت لوگ پھٹکارے ہوئے ہیں اے نما سوکفو پوکھے وکتلو کتے لو جہاں بھی پکڑے جائیں ان کو گن گن کے قتل کر دو ابن خطل نامی ایک بد تھا جو حضور کی توہین کیا کرتا تھا آقا کریم علیہ السلام جب مکے سے جدت کر کے مدینہ تشریف لائے مدینہ سے پھر دوبارہ مکے میں جب حضور جلوہ فراز ہوئے اور فتح مکہ کا روشن واقعہ ہمارے سامنے ہے تاریخہ پڑھیں اس وقت حضور علیہ السلام نے حکم دے دیا تھا کہ جو معافی مانگے اسے معاف کر دو جو دروازے بند کر لے اسے معاف کر دو جو امن مانگے اسے امان دے دو جو ہتھیار پھینک دے اسے امن دے دو جو معذرت کرے اس کی معذرت قبول کر لو لیکن کچھ بدبخت گستاخان رسول کے بارے میں فرمایا یہ جہاں بھی ملے ان کے ٹکڑے کر دو ان میں سے ایک بد بخت ابن قتل تھا اس کی دو لونڈیاں تھیں یہ دونوں گا گا کے تنقیس کرتی تھی حضور کی اور یہ شعر لکھتا تھا ابن ختل جب حضور علیہ سلاۃ وسلام کے لشکر کو مکے میں آتا ہوا دیکھتا ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے کعبے کے پردے کے اندر چھپ گیا اہل ایمان جب طواف کر رہے تھے تو کعبے کے پردے کے اندر چھپی ہوئی کوئی چیز دیکھی انہوں نے ٹٹولا دیکھا تو ابن ختل تھا پناہ تو اس نے کابت اللہ کی دیوار اور پردے کے درمیان لی لیکن حضور نے تو کہا تھا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے بھی امن دے دو حرم تو امن کا مرکز ہے ہی ہے جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی امن دے دو اور یہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ چمٹا ہوا تھا اور کعبے کے پردے کے اندر چھپا ہوا تھا سیابا نرس کی حضور ابن خطل یہاں چھپا ہوا ہے فرما اس کو یہی سے نکال کے قتل کر دو چاہے زمزم اور مقامی ابراہیم کے درمیان جو جگہ ہے یہاں ابن ختل کو قتل کر دیا گیا اس ناپاک کے گندے خون سے حرم کی زمین کو پاک رکھا جاتا اس کو حرم سے باہر نکال کر کے قتل کر دیا جاتا یہی قتل کرنے کا حکم دیا کیوں زمانے کو بتلانا مقصود تھا کہ حضور کا گستاخ چند سان سے بھی زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا ہے اس کو وہی قتل کر دو آج ہم یاد کرتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا آج یاد آتا ہے سلطان نور الدین سنگی جنہوں نے نام محمد پر اپنا سب کچھ وار دینے کا عم کر رکھا دنیا پہ کتنے حکمران آئے ہیں آج دنیا ان کا نام بھی نہیں جانتی لیکن کیا وجہ ہے کہ سلطان ایوبی کا نام لبوں پر آئے ادب سے پلکیں جھک جاتی عقیدت اور احترام کے جذبات سینے میں پیدا ہوتے کیوں اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے نام پر اس نے وفا کی ہے اور یہ رب کا وعدہ ہے کہ جو میرے رسول سے وفا کرے گا پھر اس کو میں مرنے نہیں دوں گا اقبال نے اپنا سارا فلسفہ شیر میں نچوڑا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے تو حضور کے نام پہ جن لوگوں نے وفا کی ہے رب نے پھر انہیں مرنے نہیں دیا آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر بھی زندہ ہے آج نور الدین زنگی کی قبر بھی زندہ ہے. اچھا یہ بات میں بتاؤں کہ حضور علیہ السلام کے گستاخوں کے ساتھ نپٹنا یہ ہر شخص کے بس کا روگ بھی نہیں ہے یہ ڈیوٹی بھی رب کی طرف سے ہوتی ہے اور رسول اللہ جس کو پسند کریں اس کی ہی یہ ڈیوٹی لگاتے ہیں. ورنہ کس کے سینے میں یہ آرزو نہیں مچلتی جب راج پال نے توہین کی تھی تو کون نہیں چاہتا تھا کہ اس کی گردن کاٹوں لیکن سعادت مندی نصیب ہوئی تو غازی علم الدین شہید کو نصیب ہوئے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا جنازے میں کہیں گلا کرتے رہ گئے ترخانہ دار منڈا نمبر لے گیا حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا غازی علم الدین کے جنازے پہ گردن جھکائے چل رہے تھے آنکھوں میں آنسو تھے چھ لاکھ لوگ حضرت غازی علم الدین کے جنازے میں شامل ہوا تھا سید بیدار علی شاہ صاحب جب جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو حج کھا کے گر پڑے بعد میں جب اٹھے اور جنازہ پڑھایا تو کسی نے کہا حضرت آپ نے بڑے بڑے جنازے پڑھائے ہیں کبھی یہ کیفیت آپ کی ہوئی نہیں ہے فرمایا جنازے بڑے پڑھائے ہیں لیکن کبھی حضور کا دیدار نہیں ہوا ہے آج پہلی بار یہ موقع ملا ادھر جنازہ پڑھانے لگا ادھر آمنا کا لال بھی سامنے تھا حضرت پیر امیر ملت علیہ رحمہ گردم جھکائے چل رہے تھے تو آپ نے کہا لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں پڑھی ہیں میرے دل میں کبھی یہ امانگ نہیں جاگی کہ فلاں بادشاہ میں ہوتا جو فقیر ہوتا ہے وہ خود ہی شہنشاہ ہوتا ہے اس لیے اس کے دل میں یہ آرزو کیوں پیدا ہو کہ وہ بادشاہ ہو وہ خود ہی شہنشاہ ہوتا ہے کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے پہلوانوں کے تذکرے سنے ہیں میرے دل میں یہ امانگ بھی نہیں جاگی کہ فلاں پہلوان میں ہوتا اور پھر فرمانے لگے لوگوں میں نے بڑے بڑے ولیوں کے تذکرے سنے میں نے کبھی یہ آرزو بھی سینے میں نہیں پائی کہ فلاں ولی میں ہوتا لیکن آج غازی الدین کا جنازہ لوگوں کے کندھوں پہ جا رہا ہے میرے دل میں آج یہ انگڑائیاں جذبات لے رہے ہیں کاش آج اس چار پائی پہ جماعت علی شاہ ہوتا یہ آرزو یہ تمنا یہ خواہش میرے دل میں انگڑائیاں لے رہے ہیں یہ سعادت مندیاں ہیں یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصوم ہے اور یہ مقدر والے لوگوں کو سعادت مندی نصیب ہوتی ہے یہ یہودی یہ شروع سے پیغمبر حسن و جمال حضور علیہ السلام کی توہین و تنقید کو شعار زندگی رکھتے ہیں تو ایک زمانے میں انہوں نے سازش کی اور آقا کریم کے سے حضور کے جسر کو چرانے کی سازش کی اور جس کی حفاظت میرا رب کرے کون اس محبوب کا بال بھی کر سکتا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارا امتحان ہے ورنہ جس کے سر پہ وارا فانا لاکا ذکر کا تاج میرے رب نے رکھا ہے بلا اس کی شان کو کوئی گھٹا سکتا ہے جدا ذکر خدا بلند کرے کیڑا جمے اوسن بند کرے اس ذکر دا حافظ آپ خدا پڑھو لا لا خود اللہ حفاظت کرنے والا ہے ذکر کی یہ تاج رب نے محبوب کے سر پہ رکھا ہوا ہے اس لیے چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے چاند کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا تھوکنے والے کا اپنا منہ گندہ ہوگا لیکن چاند کل بھی روشن تھا چاند آج بھی روشن رہے گا مدینے والے چاند کی عظمتوں کو کوئی گہنا سکتا ہی نہیں ہے کیونکہ جس کے سر پہ وارا فانا لکا ذکر کی چادر میرے رب نے تان دی ہے اس کی عظمتوں کو کوئی گھٹا سکتا ہی نہیں ہے یہ امتحان ہمارا ہے یہ آزمائش ہماری ہے اللہ اکبر تو میں نے کہا کہ یہ سادت من لوگوں کا مقصوم ہوتا ہے تو زمانے میں کچھ بد نصیب یہودیوں نے یہ سازش کی کہ حضور کے جس اتحر کو روزہ انور سے نکال لیا جائے اور پھر باقاعدہ انہوں نے دو اشخاص کو وظائف پڑھا کر کے داڑیاں رکھوا کر کے جب و دستار پہنا کر کے مدینے میں بھیجا صوفیاء کے نیکوکاروں کے علماء کے زاہدین کے روپ میں اور انہوں نے وہاں ایک جگہ کرائے پہ لے لی اور اپنی کاروائی کا آغاز کر دیا وہ اپنے کمرے کے اندر سرنگ کھوتے اور روزانہ مٹی نکالتے اور رات کے اندھیرے میں بقی کے قبرستان میں قبروں کے اوپر مٹی ڈال کے آ جاتے اور سارا دن تسبی لیے اللہ اللہ کرتے رہتے لوگ کہتے کہ یہ تو بڑے سالے لوگ ہیں اور پھر لوگوں کو خیرات بھی کرتے لیکن کاروائیاں اور انداز یہ تھا لباس خزر میں رہزنی کر رہے تھے اور یہ ڈاکو اور یہ رہ لٹیرے ایک بہت خطرناک مہم پہ آئے ہوئے تھے جب وہ بالکل قریب پہنچ گئے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے پاؤں کا انگوٹھا بھی ننگا ہو گیا حضور علیہ السلام سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں ملے اور ان کی شکلیں دکھائی کہ یہ دو موزی مجھ کو تکلیف دے رہے ہیں تو سلطان فوراً اٹھا اور کہا مدینے میں کوئی غیر معمولی واقعہ ظہور پذیر ہوا ہے اور اس نے جلدی سے کچھ سواروں کو اپنے ساتھ لیا اور کچھ خزانہ ساتھ لیا اور فوجوں کو حکم دیا کہ وہ تیار ہو کر کے جلدی میرے پیچھے آئیں مدینے میں پہنچ کر کے اس نے داختے عام کر دی اور لوگوں کہا کہ آؤ میرے دسترخانے نعمت سے کھاؤ اور لوگوں کو خیرات کرنے لگا سارا مدینہ اس کے پاس آیا لیکن جو شکلیں اس نے دیکھی تھی اس کو وہ نظر نہ آئیں وہ بار بار پوچھتا تھا کوئی رہ تو نہیں گیا لوگوں نے کہا کہ نہیں سارے جو ہیں وہ آپ سے خیرات لے گئے ہیں ہاں دو شخص ایسے ہیں کہ جو بہت بڑے شخی ہیں ان کو تو ضرورت ہی نہیں آپ کی دہلیز پہ آنے کی بادشاہ نے کہا مجھے دکھاؤ وہ کون ہے بادشاہ کو شک گزرا یہ وہی تھے جب سامنے آئے تو بادشاہ نے فوراً پہچان لیا کہا کہ میں تمہارے ڈیرے پہ جہاں تم رہتے ہو وہاں جانا چاہتا ہوں بادشاہ تفتیش کرنا چاہتا تھا جب دیکھا تو تسبیاں لٹکی ہیں مسلح بچے ہوئے ہیں قالین بچھے ہوئے ہیں اٹھایا قالین اٹھایا تو نیچے پھٹا تھا جب پھٹا اٹھایا تو نیچے سرونگ تھی پھر بادشاہ نے ان کو جانوروں کے پیچھے بندوا کر کے چروا دیا اور میں نے تاریخ میں پڑھا سلطان نور الدین زنگی مدینے کی گلیوں میں پھر اس کے بعد روتا پھرتا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہتا تھا یا رسول اللہ تمہاری مہربانی کہ یہ ڈیوٹی میرے ذمہ لگائی ہے ورنہ کائنات بھری پڑی تھی یہ سعادت مندی میرا مقدر کہ اس نوکری کے لیے مجھے منتخب کیا ہے اور پھر اس نے روزہ رسول کے ارد گرد جو ہے جہاں تک پانی آتا ہے وہاں تک جو ہے اس نے جو ہے زمین خدوائی اور سیشا پگھلا کے اس کے اندر ڈال دیا کہ دوبارہ قیامت تک کوئی موضی اس کی جزت نہ کر سکے تو روزے رسول کے ارد گرد وہ سیشا پلائی ہوئی دیوار ہے جس کو کھودا نہیں جا سکتا یہ سلطان نور الدین زنگی کی زندگی کا یہ انوکھا باب ہے آئیے سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانی بھی سنتے اسلام کا مجاہد آزم یہ حلال اور شریف کی جنگوں کا ہیرو اور جس پہ امت اسلامیہ کو آج بھی ناز ہے اور آج سدیاں گزرنے کے بعد یہ سینوں میں دل کی طرح دھڑکتا ہے سلطان ایوبی کا نام آج بھی دلوں پہ نقش ہے اور اس کا نام سن کے مردہ جانوں کے اندر بھی زندگی کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے اس کے زمانے میں ریجینارڈ بد بخت ایک انگلستان کے شہزادے نے حاجیوں کے قافلے کو روک لیا اور ان کا سامان لوٹ لیا انہوں نے کہا ہم حج پہ جا رہے ہیں تو نے ہمارا سامان لوٹ لیا ہمیں جانے دے تو اس نے دریدہ دانی کرتے ہوئے کہا بلاؤ اپنے نبی محمد کو جو تمہاری جان بس صلاح تک یہ بات پہنچی تو میں نے تاریخ میں پڑھا کہ وہ دانت پیستا تھا اس کی آنکھوں میں خون اترایا اس میں کھڑے کھڑے قسم کھائی کہ جب تک اس ظالم کو کیفرے کردار تک نہیں پہنچاؤں گا چین کی نیند نہیں سہوں گا پھر پونے دو سال دو سال کر سا آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی دیکھ کے جنگی مہیموں کو ترتیب نیند بہت زیادہ تنگ کر دی تو پھر وہ خیمے کی چوپ کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو کر کے اپنی آنکھوں کی آگ بچھا لیتا اور پونے دو سال دو سال کر اس نے چار پائی پہ لیٹ کے نہیں دیکھا پھر وہ لمحے آئے کہ اللہ نے اس کی مراد پوری کی انگلستان کے شہزادے لائن میں کھڑے تھے اس نے شاہ کو اپنی کرسی دی اور ساتھ کہا ہم جس کو کرسی دیتے اسے امان دیتے ہیں پھر اس نے اس کے جو نائٹس تھے ان کو آپ خورے دیے ان میں پانی دیا کہا جس کو ہم پانی دیتے ہیں اس کو امان دیتے ہیں پھر جب ریجی نارڈ کی باری آئی تو بادشاہ کی رگے پھول گئیں غصے سے اس نے تلوار نیام سے باہر نکالی اور اس کی چھاتی پہ چڑھ کے اس کی گردن پہ تلوار رکھ کے اس کے ٹکڑے کرتے ہوئے کہا او کتے تو نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی محمد کو محمد اربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے اور اس طرح ریجینالڈ کتے کے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیے یہ ہماری تاریخ ہے یہ اور روشن تاریخ ہے ہمارے اخلاف ہمارے بزرگ اس دور کے شہنشاہ اس دور کے بادشاہ, اتنی جرات اور اتنی عظیمت رکھا کرتے تھے اور آج ہماری کمزوریاں نے دشمنوں کو دلیر کر دیے کبھی ایسا بھی اندھیر آیا تھا کہ سر عام یوں توہین تنقیس ہوتی ہو پیغمبر حسن اور پیغمبر جمال کی اور پھر ایک ارب چالیس کروڑ انسان دنیا کے اوپر بستے ہوں یہ بھی زمانے میں دن دیکھنے تھے تو امت مسلمہ کی موت واقع ہو جائے اگر حضور علیہ السلام کی توہین باقی رہتی ہے اس لیے امت کو پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور اپنے نبی علیہ السلام کی توہین کا بدلہ لینا اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک جو ہے وہ ہم پوری دنیا کے اوپر غالب نہ ہوں اللہ تعالی امت کو وہ دن نصیب فرمائے کہ امت کا غلبہ اللہ تعالیٰ نصیف فرما اس وقت ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عالمی لیڈر کوئی نہیں ہے عوام کے جذبے یقیناً دیکھنے کے سیریا کے بچوں کو میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے ہاتھوں میں قتبہ پکڑا ہوا ہے اور میں اس منظر کو دیکھ کر کے کتنی دیر تک سکتے میں رہا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اخ تو لو نا ولاسب البی ہمارے ٹکڑے کر دو لیکن ہمارے نبی کو گالی نہ دو ان بچوں کے درد کی کہانی کلج چی رہی تھی یہ محبتوں کا عالم وہ اقبال نے کہا تھا چمن میں رکھتے گل شبنم سے تر ہے چمن میں رکھتے گل شبنم سے تر ہے سمن ہے سبزہ ہے باد سہر ہے مگر ہنگامہ ہو سکتا نہیں گرم یہاں کا لالا بے سوزے جگر ہے اس وقت امت بے امام ہے امت کے پاس جو ہے وہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو امت کی رہنمائی کرے ملک بھی خالی ہیں اور عالمی لیول پہ بھی ہم کسی امام سے محروم ہیں اللہ نے وہ دن نصیب کرنے ہیں ہم صفحے سیدھی کریں بس ہمارا کام اتنا ہے سفے سیدھی کریں گے تو امام بھی اللہ بھیجی دے گا اور وہ وقت آئے گا کہ اس کے جھنڈے نیچے ہم کھڑے ہوں گے اور ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کتب میں موجود ہے بخاری اور باقی کتابیں اٹھائیں ہمیں اس وقت کی بشارت دی گئی ہے کہ جب ساکر اسلام ترتیب پائیں گے اور پھر امام بھی آ جائے گا اور پھر امت مسلما وہ بانک پن پائے گی کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے یا درخت کے پیچھے چھپ کر کے پناہ مانگنا چاہے گا تو وہ پتھر مسلمانوں مجاہدوں کو بول کر کے گئے گا ادھر آ یہ ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے وہ دن بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھانے ہیں اور پوری امت کے اوپر جھنڈا جھولے گا تو آمنا کے نال کا ہی جھولے گا انشاءاللہ آ ملیں گے سینا چاک آنے چمن سے سینہ چاک. بس میں گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز اس چمن کی ہر کلی درداشنا ہو جائے گی آسمان شہر کے نور سے ہوگا آئی نہ پوچھ ظلمت رات کی سی پا ہو جائے گی شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نرمائے توحید سے وہ وقت ان آنے والا ہے بس ہمارا کام صفیں سیدھی کرنی ہے اور صفوں کو ترتیب دینا ہے اپنے جذبوں کو مرنے نہیں دینا ہے اور یہ جذبے اپنی نسلوں میں بھی منتقل کرنے ہیں اور اپنی نسلوں کو بٹھا کر کے حضور کی عظمت کی کہانی پڑھا کے جانا ہے ہم نے میں نے سیریا کے ان بچوں کو دیکھا تو میں اپنے بچوں کو بٹھا دیا میں نے کہا بیٹے پوری دنیا کے اوپر حضور کی ناموس پہ حملہ ہے بتاؤ ہم کیا کریں گے تو میرا پانچ سال کا بچہ ہے مجھے حمزہ کہنے لگا کہ ابو یہ جو تلوار آپ نے لٹکا کے رکھی ہے بیٹھک میں اس کے میں پیج خود کھول سکتا ہوں اور یہ میرے ہاتھ میں دے ان ظالموں کو میں کاٹوں گا میں نے کہا بیٹے مجھے یہی تجھ سے توقع تھی اس لیے کہ تیرے جسم کے اندر خواجہ دین محمد مستفائی کی غیرت کا خون دوڑ رہا ہے اور یہ ہماری نسلیں اٹھیں گی اور اسلام کے غلبے کا خواب ہم شرمندہ تعبیر کریں گے انشاءاللہ تو اپنے بچوں کو بٹھائیں اور ان کو بتائیں اور ان کو حب رسول کے جام پلائیں ان کے اندر محبت رسول انڈھیل دیں اور ان کے سینے کے اندر یہ حرارت پیدا کر دیں اور وہ امت کے لیے اور نام محمد کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پوری دنیا کے اوپر اسلام کا جھنڈا جھولتا ہوا نظر آئے گا ہم نے اپنے جذبوں کو بھر صورت بیدار رکھنا ہے اور اگر انہوں نے توہین کی زبان کھولی ہے تو کروڑوں انسان حضور کی مداح میں زبانیں کھول لیں صبح و شام وظیفہ درود و سلام کا لبوں پہ جاری کر لیں اور حضور کے نام کا جھنڈا اٹھائیں یہ گلیوں میں یہ چوکوں میں یہ بازاروں میں یہ احتجاج یہ تو ایک معمولی کیفیت ہے ہم تو اس سے آگے بھی اگر ہم بے بس ہیں کر کچھ نہیں سکتے سچی بات ہے ہمارے اندر جو جذبوں کی کائنات ہے ان کو کچا چبا جائیں کہ جنہوں نے میرے آقا حضور نبی رحمت کی توہین اور تنقید کی ہے اس لیے جو ہم سے بند پڑا جو ہم سے ہو سکا ہم نے وہ ضرور کرنا ہے وہ کیا کہا تھا سودا نے کہ مجنو لہلا سے بازی نہ لے سکا پر سر تو دے سکا کس منہ سے کرتے ہو دعوی عشق سودا تم سے تو یہ بھی نہ ہو سکا ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اس حوالے سے ہمارے جذبات کیا ہیں مجھے یاد آئی آج امارا سارا دن آج امارا کی کہانیاں میرے ذہن میں گردش کرتی رہی ہمارا غزبائی احد کی نامور پر مجاہد کہ جب بھگدڑ مچی اور کچھ تو خون ہونے لگا اور عجیب کیفیت بن گئی تو اس وقت حضرت ام میں ہمارا خاتون ہیں جو اس جنگ میں ساتھ آئی تھی کس کام کے لیے آئی تھی کہ کوئی زخمیوں کی مرہم پٹی کروں گی لیکن جب دیکھا کہ حضور تنہا ہے اور تیروں کی برسات ہو رہی ہے ام میں تلوار لے کے میدان میں آ گئی اور حضور نبی رحمت نے فرمایا کہ میں جدھر دیکھتا تھا مجھے امیں ہمارا ہی نظر آتی تھی اگر ادھر سے حملہ ہوتا آگے امیں ہمارا امی کھڑی ہوتی اگر ادھر سے حملہ ہوتا تو امیں ہمارا کھڑی ہوتی میں کہتا ہوں امیں ہمارا تیرے نام پہ میری نسلیں قربان جس نے محمد عربی کی آبرو کا پہرا دیا اللہ اکبر تمہارے جذبے سچے ہیں انشاءاللہ شاید مغرب کو بھول ہو گئی ہے یہاں ایک ایک بچہ غازی علم ہے ایک ایک بچہ عمل چیمہ ہے یہ سعادت مندیوں کا سفر ہے یہ مغرب کو بھول ہو گئی ہے اس نے کس قوم کو چھیڑا ہے ان کی غیرت مری ہوئی نہیں ہے انہوں نے کچوکے دیے زخم دیے امت کو معاشی بحران میں مبتلا کر دیا روز پٹرول کے بم ہمارے اوپر گرتے ہیں لیکن ہم کبھی میدان میں نہیں آئے لیکن سارے معاملات کے اندر ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں کمزوری بھی دکھا سکتے ہیں اگر اس عنوان سے ہم کمزوری دکھائیں ہمارا بچتا ہی کچھ نہیں ہے ہمارا سب کچھ نام محمد ہے ہم نے ہر دور میں تقدی سے رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے چھوڑ کے سلسلہ رسم سیاست کا فصلوں بس ایک نام محمد سے محبت کی ہے ہم نے عہد غلامی کرنا ہے حضور علیہ السلام کے نام سے اور انشاءاللہ یہ ہماری شہادت مندی ہے ورنہ ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جس زمانے میں کوئی ایسا متنفس نظر نہیں آتا تھا جو حضور کے نام کا جھنڈا اٹھائے یہ تاتاریوں کا دور ہے جب بغداد کو جاڑا گیا امت کے سر کاٹے گئے اور یہ حال تھا کہ منگول سردار نے کہا کسی مسلمان کا سر نہ اپنے فوجیوں کو کہا نہیں تو کہ تمہارا سر کاٹ کے لگائیں گے ایک مینار تعمیر کرنا کھوپڑیوں کا اور پھر مسلمانوں کا پتہ ڈھونڈتے ہوئے لوگ ہاتھ میں پیسے لے کے گھومتے تھے کہ کسی مسلمان کا پتہ دے دو اس کا سر کاٹیں ہم لیکن مسلمان ملتا نہیں تھا کاٹ دیے گئے دجلہ تین دن تک خون بن کے بہتا رہا یہ ہماری تاریخ ہے بغداد کی اور پھر دجلہ کا بند توڑ دیا گیا جو لوگ طے خانوں میں چھپے تھے سوا لاکھ لاشی ہم نے وہاں سے پھر نکالے پھر وہ لمحے آئے کہ کوئی ایسا متنفس نظر نہیں آتا تھا جس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہو ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا اس نے ایک عیسائی پادری کو بلایا اور کہا کہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر تاکہ کچھ لوگ اور بھی ہمارے ہم نوا ہو جائیں اس نے قسم پرسی کے سالم میں کہ اب کوئی شخص نہیں ہے جو اسلام کا نام لیوا ہو تو اپنے خوب سے باتنی کا اظہار کر دیا اور پیغمبر حسن و جمال حضور نبی رحمت کی توہین و تنقیس کا آغاز کیا ابن حجر نے لکھا ہے کہ ایک کتا تھا جو خیمے کی چوب کے ساتھ بندھا ہوا تھا جب اس نے توہین کا آغاز کیا تو اس نے بھونکنا شروع کر دیا لوگوں نے کہا کہ یہ کتا تو بھونک رہا ہے اس نے کہا نہیں, نہیں ایسی کوئی بات نہیں یہ کتا نسلی کتا ہے واقعی وہ نسلی تھا اور میرا ہاتھ کا اشارہ پا کے غیرت میں آگیا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اس نے پھر توہین کا آغاز کر دیا حجر نے لکھا ہے کہ اس کتے نے زنجیر تڑوا کر کے اس پادری کے گلے میں جا کے دانت گاڑ دیے اور چھوڑا تب جب اس کو واصل جہنم کر دیا اس منظر کو دیکھ کے ستر ہزار اس فوج کے سپاہی اسلام کے دامن میں آ گئے اقبال نے اسی موقع پہ کہا تھا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشائے میں کو غرص نہیں پیمانے سے ہے ایا یورشے تاتار کے افسانے سے پاس باں کو مل گئے سنم خانے سے اللہ اپنے نبی کی آبرو کی یوں بھی حفاظت کرنا جانتا ہے کون جانتا تھا کہ آمر چیمہ یہ کام سر انجام دے گا وہ تو ٹیکسٹائل کی ڈگری لینے گیا تھا لیکن غلامی رسول کی سند لے کے پلٹا میں نے غازی کے جنازے میں شرکت کی ہے آپ نیٹ پہ جائیں اور وہاں اس کے جنازے کی تصویر دیکھیں یا کہیں تصویر آپ کو میسر ہو جنازہ لوگوں کی انگلیوں پہ ہے. بھاری تابوت اور اس کے اندر اس کا جسد اطہر لیکن ہاتھوں پہ نہیں ہے آپ کو انگلیوں کے پوروں پہ نظر آئے گا اور ایسے مناظر بھی دیکھنے والوں کے دیکھے کہ رش کی وجہ سے لوگ نیچے سے ہٹ بھی جاتے اور وہ پھر بھی ہواؤں میں تیرتا رہتا آپ جا کے دیکھ لیں میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا بالکل انگلیوں کے پورے پہ میں خود شامل تھا اور میری سمجھ میں اس وقت بات نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ماجر ہے اتنا بھاری سندوق اور انگلیوں کے پوروں پہ پھر ایک دن نظر تھے سات بن کی کہانیاں پڑھ رہا تھا کہ ان کا جنازہ بڑا ہلکا تھا تو پوچھا گیا تو فرمایا کہ ساتھ کے جنازے کو صرف انسان ہی جو ہے وہ کندھا نہیں دے رہے بھی کندھا دے رہے ہیں جنازہ ایسے ہوا میں تیرتا تھا جس کا پانی پہ کشتی تیرتی ہے میں نے خود غازی کی قبر کی پنتی پہ ایک سید زیادے کو روتے دیکھا اور وہ کیا, کیا رہا تھا ربا میں تنو اے نہیں کہ میں نے آمر چیما بنا دے میں کہنا کدما دی مٹی ہی بنا دے یہ سادت مندی کی موت ہے یہ خوش نصیب لوگوں کی زندگی ہے اور مسلمان اس کو اعزاز سمجھتا ہے اس پورے حال میں کوئی ایک شخص بھی نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں یہ آرزو نہ ہو کہ میں حضور کے نام پہ قربان ہو جاؤں ایک, ایک شخص کے سینے کے اندر میں سمجھتا ہوں میرا ہی سینہ ہے لیکن نہیں ہر شخص کا سینہ یہی ہے اور ہر شخص کے اندر کے جذبات یہ یار یہ دھڑا کے ہے زندگی میں حضور کے بغیر سب کچھ حضور ہی ہیں اور ہماری زندگی کا سب سے قیمتی احساسہ حضور کی ذات ستہا سے, سے فاتر آپ کو جمعت المبارک کو جو کال دی گئی اس پر بھرپور شامل ہوں جہاں جہاں سے آئے ہیں وہاں جو جلوس ہو بھرپور شامل ہوں لوگوں کو ترغیب دیں اور اس کو جو ہے وہ بہت بڑے سائز کے اندر جلوسوں کو منعقد کرے تاکہ مغرب کو پیغام جائے کہ یہ تھکے ہوئے ماندے ہوئے ہارے ہوئے یہ جو ہے وہ معاشی بحرانوں کے پسے ہوئے لوگ جب بھی اپنے من کا سودا کرتے ہیں تو بازار مصطفیٰ میں ہی کرتے ہیں ان کو پیغام جائے اور ہماری نسلوں کے اندر بھی یہ جذبے جاگے اپنے بچوں کو بھی انگلوں سے لا کر کے جو ہے وہ ان جلوسوں کے اندر لے کر کے آئیں اور اس سادت مندی کے سفر کے اندر ان کو بھی شامل رکھیں تاکہ ان کے اندر بھی یہ جذبے بیدار ہوں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم پہ آفاق کے ہر ہر گو میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پاس میں جا کر دم لینا آ کے ہر ہر گو آن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں لب <سلام> لب لب سول لا لبئی لبئی لبئی خود کو ہم جان دیں گے گے رب سن ہمار سنا خود پام دیں گے ہم جان دیں گے فون دیں گے ہم جان گے ہم دیں گے دول اللہیار دول اللہ سب پر ناتے پاس کنزما کل بھی تھار آدمی ہے سب پر ناتے پاس کنزما کل بھی تھار آدمی ہے میرے لگی میرا رشتہ کل بھی دھار آدمی ہے پتلا کا پستا گل بھی مسلم رشتا مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور بھی ہے خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے ناموں سے آتا کرے بئی <سؤال> لب پیار سوری مبار سورلہ دن مارک سے ستے نبی تاریخ کی جانب دل مارک سے ستے نبیتا روشن چندا سینا خود کو ملا گے ہم جال اٹا دیں گے خود کو ملا دیں گے ہم جال دیں گے ناموں سے آب کو بتا دیں گے ربئی یبئی پیار سوللہ دبئی ربئی یبئی پیار سوللہ پشو کو کیسے ہو سکتا ہے جس کو بلند کیا کیسے ہو سکتا ہے بلند کیا دونوں جب اپنے کچھ کا جل جا کر بھی سارے آتی ہے بچہ تو بس آگے کو غیر مسلم بندہ میں کا جلوا کر بیس کو مٹا دیں گے ہم جانٹا دیں گے کسی کو مٹا دیں گے ہم جانٹا دیں گے ناموں سے آتا پڑے کونگ گے بھائی دبئی اللہ دیں گے ہم جان دیں گے ڈال دیں گے کو دیں گے ہم دیں گے خود کو ہم جان دیں گے آپ کو ہر کو کٹا دیں گے بھئی لبئی بھئی پیار دوللا بئی بھئی یار پیار دوللا لب پر ناتے پاک کنسما کل بھی تھا اور آج بھی ہے رب پر ناتے پاکما کل بھی تھار آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بٹلا کا غصہ سے نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جمع کل بھی تھا اور آج بھی ہے خود کو پٹا دیں گے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 نبئی نبئی کبھی پیار اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جاندارجتے کرن جانن والے تارا گیٹ سرشن میتا روش کبھی نا کرن کا میرے جانے روشن جا دینا خود کو ملا ڈال گے ہم جان دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جان ڈا دیں گے ماموں سے متا پر سر کو ڈال دیں گے بھائی لگئی بھئی پیار دوللہ بھئی لگئی بھئی یار دوللا پشو ویسے ہو سکتا ہے جس کو ہم نے بلند کیا پشو کیسے ہو سکتا ہے جس کو ہم نے بلند کیا دونوں جمانے اس کا جل چا کل بھی تار آتی ہے بچتا تو بلتا کے نبی کو بہتر زندہ ہے دین پہ مجھے کا جلوا کل پی تار آتی ہے خود کو مٹا دیں گے ہم چال دیں گے خود کو مٹا دیں گے جان ڈیں گے ناموں سے دیں گے لغ بی، لغ بی، لغ بی، the game hamjan دیں گے اس کو مٹا دیں گے ہم جان دیں گے, گے ہم اسے آتا بنے کو بتا دیں گے کئی پیار سولنگ کئی دبئی یار پیار سولنگ کب بنا لیمان کر بھی تھا وادہ کل بھی آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ آج بھی دھار آدمی ہے مجھے نبی کو غیرت مسلم رشتہ ہے مین مٹنے کا جذبہ کل بھی دار آدمی ہے خود کو مٹا دیں گے ہم جان لوٹا دیں گے جان اٹا دیں گے ناگوں سے آ کریں گے ببئی ببئی ربئی پیار دوللا ببئی ببئی ببئی پیار دوللہ رسائی پیار دوللہ رسائی بئی پیار سوللہ لبئی پار سول ببئی لبئی بئی مارک لے پے نیتا جاننے والے سالوں کرشن گیتا میرے جانے دادا خوش مینا کرشن گیتا میرے جانے روشن کی دادی نا خود کو ملا دیں گے ہم جان دیں گے کچھ کو ملا دیں گے ہم جان اٹا دیں گے نام دیا کا بھائی سرکو کٹا دیں گے گئی ربئی گئی پیار سول اللہ گئی ربئی گئی پیار سول اللہ پنجو کیسے ہو سکتا ہے جس کو اپنے بلند کیا پنسو کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق دونوں میں اس کا جلجہ کل بھی سال آ رہی ہے بچلا دو پستا سے نبی کو غیرت مسلم کستا میں تین پھر بیٹھنے کا جذبہ کل بھی ساری ہے اس کو مٹا دیں گے دسوں کے اناؤنوں کے ساتھ گزرا شامل ہوئے ہیں اور یہ اختلاف رکھنے نہ پائے ہم چون کا آخری حد تک پیچھا کریں کائنات کرے گی خوش کا خوشی چھوڑ کے مشکل سے متر ہو گیا بچوں کی جس کائنات کے ساتھ کاروباری نے اللہ آپ کو سلامت رکھے میں سے ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں اور آج کا دن بات سے رہا تھا اور میں کہہ تھا آج مطلب آج قبر سے اٹھ کے بلاموں کا یوز محبت کے تھے مسلم کا نیچہ ہوتا دوبارہ کچھ بات کرتا لیکن وقت کی تعلیم مخالف میرے پاؤں کی تنظیم کے بدل رہی ہوں لیکن بات کا ایک شیر ضرور چھوڑوں گا آپ کی محبتیں دیکھ کے زیر عرب کو آئیے کنگی جواب جہاں سے میرا بچن ربیب ہے میرا بچن غبیز ہے آئیے محبتوں اور عقیدتوں میں ڈھنڈ کر کے ایک دارہ بلند کرے ان شاء اللہ اگلے جمعہ ہوگا اگلے جمع پر مبارک کو ہم طور پر جمع گے اور یہاں سے ایک کاٹے اسمت کے اندر راجی عام چیما کی قبر پہ حاضر ہوں گے اور اس قبر پہ بات رکھ کے وہ روس سے غلامی کریں گے اس سے اپنے ہم ہاں لاہور جمع پڑیں گے اور وہاں حضرت بازی وہ چین کی قبر پر حاضر رکھ کے ہمیں غلامی کریں گے تو ایک نارا بخش کے ساتھ کو میں ڈھل کر کے لگا دیجیے گا نعرہ تکبیر اللہ تقریب not see that we are